اندر ہزاروں مرتبہ اللہ اللہ کہتے تھے ایک دن میں نے کھانا کھایا اتنا وقت اس میں لگا کہ ستر مرتبہ میں زیادہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا میں نے کہا ستو پھاک لیا کر اور پانی پی لیا کر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارا زندگی کا مقصد ہمارے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ ہمیں اللہ کی محبت اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اب ہماری نمازیں ہم دیکھیں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں دھیان کس طرف ہے زمین کی طرف ہے کاروبار کی طرف ہے گھر کی طرف ہے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز ایسی کامل ہی بنتی کامل نماز اس وقت بنے گی جب نماز پڑھتے ہوئے ہماری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف علیہ السلام تشریف لائے کے اندر آتا ہے فرمایا مل احسان احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا پھر یوں کر لے تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں یہ توجہ یہ دھیان یہ تصور پیدا کرنا عبادت کے اندر ضروری ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے محنت کریں گے جب ہم گھیر وقت مقرر کر کے اندر جائیں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے और जब آسمان पर پر فرشتے پر جاتے ہیں اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں اور تم کہاں سے آئے ہو کہتے ہیں ہم مزرے سے ذکر ایک لگی ہوئی کہ تیرے بندوں وہاں سے آئے ہیں میرے بندے کیا چاہتے تھے, میرے کیا چاہتے تھے؟ میرے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک وہ, چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے. اے میرے تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا جو میرے ذکر کے لیے آئے ہوئے میں نے سب کو بخش دیا فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالی ایک بندہ وہاں پہ ایسا بیٹھا تھا جو ذکر نہیں کرنے آیا تھا بلکہ اپنا کچھ کام آیا تھا فرمایا ذکر کرنے والوں کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ذکر کرنے والے تو قبول ہو گئے ان کے پاس بیٹھنے والے بھی قبول ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اولیاء اللہ کی مدالت اختیار کرنے والے بھی نوازے جاتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں میری قبر فلاں تھا فلاں ولی کے ساتھ بناؤ اس طرح وسیع کرتے ہیں حالانکہ ولی اپنی قبر کے اندر ہے بندے نے اپنی قبر کے اندر جانا اس کی کیا وجہ ہے فرمانے لگے جس کا جواب میں بعد میں دوں گا پہلے دور پنکھے تو نہیں ہوتے تھے وہ ہوا دے رہا تھا حضرت کو ساتھ مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آواز آ رہی تھی حضرت نے پوچھا تو مجھے مجھے سوال کیا تھا مجھے ایک بات کا جواب دو ہوا مجھے دے رہے ہو ان کو دے رہے ہو کہنے لگا حضرت آپ کو دے رہا ہوں فرمان, ان کی اوپر بھی جاری ہے فرمان, ہاں جاری ہے فرمان, آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جب رحمت اترتی ہے گلی کی قبر پہ اترتی ہے لیکن تو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے والے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والے بھی نوازے جاتے جاتے ہیں ہیں کرنے والوں کے پاس بیٹھنے والے بھی نوازے جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم کوشش کریں کہ ہم ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر کرنے والوں کے پاس ہو کچھ وقت ہم ان کے پاس ادارے ہم ایسی مجالت کے اندر شرکت کریں جہاں پہ ہماری روح کو تقویت ملے ہمیں روحانی بیماریوں کا پتہ چلے کتنی روحانی بیماریاں ہیں میرے مسلمان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے یہ گناہ ہے اس کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے میرے دوستو یہ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے یہ دین صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے کہ جتنے پانچ وقت کی نماز پڑھی یہ بس یہ کعب یہ پکا سچا محمد اور وقت کا ولی بن گیا نہیں پورا ضابطہ حیات ہے ایک عبادت ہے اور ایک معاشرت ہے قرآن کے اندر اللہ نے عبادات کو بھی ذکر فرمایا اور قرآن کے اندر اللہ نے معاشرت کو بھی ذکر فرمایا عبادات اللہ سے جوڑتی ہیں اور اخلاقیات بندوں سے جوڑتی ہیں اس کے اوپر بھی ان اسی جمعے کے اندر بات ہوگی کہ انسان کو اللہ نے دو چیزوں کا مکلف بنایا ہے ایک عبادات ہے اور ایک اخلاقیات ہیں عبادات کے ذریعے بندوں کا تعلق اللہ سے بنتا ہے اور اخلاقیات کے ذریعے بندوں کا تعلق مخلوق سے بنتا ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے تو اللہ پاک ہمیں ذکر الہی کے اندر مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں نصیحت فرما دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تو تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے میں یہ تجویت کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تو کیا مشکل ہے محمد اللہ علیہ ہیں ہماری کی عورتیں روٹی اور ہم کھیتوں میں کام کریں کیا دکان پہ بیٹھے کا وردھ کریں کیا مشکل ہے ہم, ہم بازار جائیں موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر سیکل لا الہ اللہ کا ورد کرتے چلے جائیں واپس آئے تب لا الہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے صبح اللہ اللہ اوپر کا ذکر کرتے رہے اور فرمایا اس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر ہوگا یہ جگہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے حق میں دے گی. جگہ بھی گواہی دے گی ہمارے حق میں جہاں اللہ کا ذکر کیا ہو اور از ازم کریں کہ ہم روزانہ کے معمولات میں سے ذکر اللہ کو ضرور معمول بنائیں ترجیح دیں گے کم از کم سو مرتبہ اور درمیانہ درجہ تین سو مرتبہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے پانچ سو مرتبہ جب آپ اس کو شروع کر دیں گے پہلے بیان کر دیا تو جب ہماری روحانی غذا الہی کے ذریعے پوری ہوگی پھر روح ہماری بیمار نہیں ہوگی پھر اس کو حسد کی بیماری نہیں لگے گی پھر اس کو غیبت اور جھوٹ بولنے کی بیماری نہیں لگے گی یہ روح کی غذا پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں لگ رہی ہیں روح کو حسد حسد آ آ آ رہا رہا رہا رہا ہے کا آ رہا ہے ہے ہے ہو ہو رہی ہے اور حسد ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں روح کی بیماریاں ہیں اور کیوں لگ رہی ہے کہ روح کی غذا پوری نہیں ہے جس طرح ہم جسم کو غذا نہ دیں جسم بیمار ہو جائے گا جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح بھی بیمار ہو جائے گا کیوں نہیں ہمارا دین کی بات سننے کو دل کرتا کتنے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی دنیا کی بات جب کر رہے تھے بڑے شوق سے ہماری بات سن رہے تھے جب ہم نے دعوت دینی شروع کی اچھا مولکا میں مجھے جا دین کی بات سننے کا نام لینے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کر کر کے دل سیا ہو چکا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے ایک سیاح نسخہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے پھر کرتا جب توبہ نہیں کرتا اس کو करने की کی کوشش نہیں کرتا پھر لگ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے سارا دل سیاح ہو جاتا ہے جب سیاح ہو جاتا ہے پھر حق بات اس کو ہی لگتی. حق بات کو سننا وہ اچھا نہیں محسوس کرتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے کیوں اس لیے دلی سیاہ ہو چکا ہے جس نے حق بات کو قبول کرنا ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے فرمایا کہ اس کو کیسے صاف کیا جائے جو ذکر الہی کرے گا اللہ اس کے دل کو صاف شفاف آئینے کی طرح کر دے گا تو اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کے اندر مشغول رہنے کی توفیق تھا فرمائے اور روزانہ کے معمولات کے اندر ہم اس کلمہ شریف کو داخل کریں کہ ہم اس کلمے کو روزانہ ضرور معمول بنائیں گے اور اگر ہو سکے جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو چکے وہ ستر ہزار مرتبہ ان کو پڑھ کے بخش دے ان کی بخش ہو جائے گی بزرگوں نے لکھا ہے ستر ہزار مرتبہ کسی مرنے والے کو پڑھ کر بخش دیا جائے تو اللہ پاک اس کی مثبت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس کا والد مشکل ہے خرزانہ ہزار مرتبہ پڑھو ستر دن میں ستر ہزار ہو جائے گا اور جب ستر ہزار ہو تو ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اللہ جو ایم میں نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے نا میں اپنی والدہ کو کرتا ہوں میں اپنے والوں کو اس کا پہنچاتا میں کا اتنا وہ قبر کے اندر خوش ہوگا مومن کے لیے کیا میت کے لیے توحفہ کیا ہے یہی توحفہ ہے جو ہم یہاں سے مدد بنانا نہیں ہے آپ چلتے چلتے ذکر کرتے جائیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے نیت کریں میں نے اے اللہ میں نے اس کا فلاں کو پہنچ جائے گا. اللہ کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے اللہ کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کی حفاظت کے لیے معمور ہے ہر انسان کے کردے کے اوپر معمور ہے اللہ کا نیٹ ورک جیسے موبائل کا نیٹ ورک ہم دیکھتے ہیں کا نیٹ ورک. اللہ کی طاقت بھی بڑی ہے جو ایک منٹ کے اندر وہاں پہنچ جائے اور مردہ خوش ہو جائے گا کہ میرے, میرے, فلاں عزیز نے میرے لیے توفا ہے اللہ پاک ہمیں ثواب کرنے کی